کوئی صاحب ابتدا فرما شاہ صاحب پچھلی اتوار ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ دو بہنوں کی شادیاں باپ اور بیٹے کے ساتھ جی اس کے بارے میں کچھ بہامے ہوتا تھا اسی کو بتا دوں میں دا. اصل میں سائل کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ دو بہنیں باپ اور بیٹے کے نکاح میں آ سکتی ہیں یا نہیں اور ظاہر ہے کہ خدا نہ خاصتا سائل کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کی آئے جائیں وہ تو ایک عام جاہل بھی آدمی جانتا کہ خالہ جو ہے وہ اس کے ماں کے قائم مقام ہے اور وہ اس پر حرام اس کی صورتیں یہ ہیں کہ جیسے اس کی اماں کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا شادی شدہ نہیں تو ان کی خالہ نہیں دو اور بہنیں کوئی اگر ایک بہن کے ساتھ والد کا نکاح ہو جائے اور ایک کے ساتھ بیٹے کا نکاح ہو جائے تو یہ جائز اور یہی ظاہر ہے وہ پوچھنا چاہتا تھا ساحل جس نے بھی مسئلہ پوچھا ورنہ تو یہ پوچھتا کہ خالہ کے ساتھ نکاح جائز ہے یا یعنی نہیں یہ تو کوئی احمد بھی نہیں پوچھے گا یعنی والدہ کا یا تو انتقال ہو جائے یا والد دوسری شادی کرنا چاہتا تو اب اگر کوئی دو خواتین سگی بہنیں ہیں اور وہ چونکہ اس کی والدہ تو موجود ہے نا اس کی بہن تو اس سے مراد نہیں اس کی والدہ کی دو ان کے علاوہ بہنیں ایک سے والد نکاح کر لے ایک سے لڑکا نکاح کر لے یہ نکاح جائز ایک بات فرض کیجئے ایک عورت بیوہ ہے اور اس شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ بیوہ عورت سے یعنی یوں بھی جائز اس بیوہ عورت سے اس کے والد کا نکاح کر دیا جائے اور اس کی بیٹی سے بیٹے کا نکاح ہو جائے یوں دو بہنیں یا ان کو جمع کرنا جائز ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ کسی نے یہ سمجھاؤ کہ شاید اس نے خالہ سے نکاح کو پوچھا کہ جائز ہے یعنی وہ بھی تو دو بہنیں ہو گئی ہیں تو اس کی مراد یہی تھی کہ دو سگی بہنیں یعنی ان کی والدہ کے انتقال کے بعد یا یہ دوسری شادی کرنا ہو اس کا باپ دوسری کوئی بہنیں اور اس میں کوئی حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو جیسے دودھ کا رشتہ نہ ہو حرمت مشاعرت کا مسئلہ نہ ہو ایسی صورت میں دونوں بہنیں باپ اور بیٹے کے نکاح میں آ سکتی ہیں اب میرا خیال ہے